السلام علیکم و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ <وصف> الحمد اللہ رب العالمین واشد <وصف> <وصف> <وصف> <وصف> <وصف> <وصف> اللہ وحد اللہ شریق اللہ واشد النّمدن ابدر رسول صلاۃ اللّہ وسلم علیہ ولا و علیہ الصحاب و منِد ہی وسط الب سنت ہی علیہ مباد عقید واسطیہ میں ہماری گفتگو گشتہ <وشتا> درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جو صلب صالحین ہیں اہل سنت الجماعت ہیں وہ جو باطل فرقے ہیں ان کے مقابلے میں دین اسلام کے تمام احکام اور مسائل میں راہ اعتدال پر قائم ہیں وسطیت پر قائم اور دائم ہیں وسطیت کا معنی اور مفہوم گشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ وسطیت کا معنی تین اقوال میں سے درمیانی قول اختیار کرنے کا نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں تین قول ہے تو درمیانی قول آپ اگر منتخب کر لیں لے لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے وسطیت کی راہ اپنا لی تو یہ غلط ہے اگرچہ وسطیت کے معنی میں درمیانی معنی پایا جاتا ہے کیونکہ جو باطل ہوتا ہے وہ دو انتہاؤں پر قائم ہوتا ہے یا تو اس کے اندر غلو کی انتہا ہوگی یا تو اس کے اندر تفرید کی انتہا ہوگی ان دونوں کے درمیان حق ہوتا ہے تو درمیانی معنی پایا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں یا ہر قول کے اندر تین قول میں سے درمیانی اور بیچ بچاؤ والا قول اپنا لینا یہ وسطیت نہیں کہلاتا ہے اگر یہ وسطیت ہو تو پھر معتزلا۔ بھی معتدل جماعت مانی جائے گی کیونکہ جو بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں ان کے بارے میں جو سلب صحیح ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر مسلمان ہیں جو بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو دنیا میں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس کے برعکس خوارج کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں وہ کافر ہیں معتضلا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں دونوں کے بیچ میں ہیں تو اگر وسطیت کا معنی یہ ہے کہ درمیانی والا قول لینا تو معتضلا بھی کیا ہو جائیں گے یہ اعتدال پر ہو جائیں گے جب یہ اعتدال پر نہیں ہیں یہ گمراہی پر ہیں ایسے آپ دیکھیے منافقین ہیں اگر درمیانی چیز کو وسطیت کہا جائے تو منافقین بھی راہ اعتدال پر آ جائیں گے اس لیے کہ منافقین کس کو کہتے ہیں مسلمان ان کو کہا جاتا ہے جو دل سے اللہ پر ایمان لائے زبان سے اقرار کرے نیک اعمال کرے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے کافر کون ہے جو نہ دل سے ایمان لاتا ہے نہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے منافق کون ہوتا ہے منافق جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اللہ پر ایمان لائے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہو اب یہاں دیکھیے مسلمان اور کافر کے درمیان میں یہ لوگ ہیں کافر نہ اقرار کرتا ہے اسلام کا نہ دل سے نہ زبان سے منافق زبان سے تو اقرار کرتا ہے دل سے نہیں کرتا ہے مسلمان کیا کیا ہے کہ زبان اور دل دونوں چیزوں سے تصدیق ہونی چاہیے اقرار ہونا چاہیے تو اگر آپ درمیانی بات لیں گے تو منافق درمیان میں آ جائیں گے گویا کی راہ اتدال پر ہیں حالانکہ راہ اتدال پر نہیں ہیں گمراہ ہیں اور منافقین کے بارے میں اللہ فماتا ہے کہ انڈین منافقین اور من النار منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو وسطیت کا اور اعتدال کمانا یہ نہیں ہے کہ تین اقوال میں سے درمیانی قول لے لینا نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹے درجے کا عالم ہے تو آپ کیا کہیں گے نہ بڑا عالم اچھا نہ چھوٹا عالم اچھا درمیانی والا عالم اچھا ہے یا ایک بچہ بہت بہتر نمبر سے کامیاب ہوتا ہے سو کے سو نمبر لے کر آتا ہے اور ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے آپ کہیں کہ درمیانی اچھا ہے یعنی جو پچاس فیصد لے کر کے آئے پچاس پرسنٹ لے کر کے آئے کیا دنیا اس کو اچھا کہے گی نہیں اس کو اچھا کہے گی تو اعتدال کا مطلب استیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو اس میں غلو نہ ہو اس میں تخصیر نہ ہو حق پر ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل ہو سلب صالح کی فہم اور ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہو اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے اب داڑھی دیکھیے کچھ لوگوں کی داڑھی بڑی ہوتی ہے کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ معتدل وہ ہیں جن کے پاس چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو تو کیا شریعت یہ چاہتی ہے نہیں شریعت کا حکم ہے کہ داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ ہے نا اب دنیا والے داڑھی والے کو کہتے ہیں متصد ہیں یہ سخت ہیں ان کو متشدد کہا جاتا حالانکہ متشدد نہیں ہو وہ شریعت کا پابند ہے کیونکہ دائے رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے داڑھی کا موڑنا حرام ہے شریعت کے اندر ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا تو آپ یہ کہیں کہ وستیت ہو جائے گی کہ نہ بڑی داڑھی نہ چھوٹی داڑھی ایک دم حلق نہ کرو چھوٹی سی رکھ لو کھسخسی خس داڑھی تو آپ گویا کہ اتدال پر ہیں یہ مفہوم غلط ہے اتدال کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثبوت ہو قرآن و سنت سے ہے نا اب دیکھیے شریعت کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے ہے نا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اعتدال ہے اسلام کے در وسیعت ہے کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں ان کو رجم کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو جان سے مارنے کی ضرورت کیا ان کو جیل میں ڈال دو کچھ کہتے نہیں کچھ نہ کیا جائے چھوڑ دیا جائے ان کو ہر آدمی کو اختیار ہر آدمی آزاد ہے اگر لڑکا اور لڑکی آزادی سے گناہ کر رہے ہیں تو آزاد ہیں بالغ ہیں کرنے دو ان کو کچھ تو ایسے لوگ ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اور اسلام کی صدا کیا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہیں اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو سوکوڑے لگائے جائیں گے اب درمیانی قول کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہ ان کو چھوڑ دیا جائے نہ ان کو رضم کیا جائے ان کو جیل میں ڈال دو تو کیا جیل میں ڈال دینا یہ اس کی سزا صحیح ہوگی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے یہ دلیلوں کے خلاف ہے یہاں پر اعتدال کیا ہے شادی شدہ کو رجم کرنا یہی اعتدال ہے یہی وسطیت ہے کیونکہ دین کا حکم ہے یہ شراب پینے والے کو کوڑے لگانا یہی حق ہے چاہے دنیا اسے تشدد کہے دنیا اسے سخت کہے جو بھی الفاظ استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ یہی اعتدال ہے کیونکہ قرآن و سنت سے یہی ثابت شدہ ہے باسم عری نا تو اعتدال اور وسطیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو اس کو اعتدال کہا جاتا ہے اب یہ درمیان میں اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ باطل جو ہوتا ہے وہ دو سروں پر ہوتا ہے ایک میں تو غلو ہوگا اور ایک میں تقصیر ہوگی ان کے درمیان یہ ہوتا ہے ایک میں افراد ہے اور ایک میں تفرید اس کے درمیان ہونے کی جیسے اس کو وسطیت کہا جاتا ہے ورنہ ہر مسئلے کے اندر درمیانی والا قول اختیار کرنا یہ وسطیت اور اعتدال نہیں کہلاتا ہے تو یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے میں نے دوبارہ اس لیے دہرا دیا تاکہ وسطیت کا مفہوم آپ کے ہمارے ذہن میں قائم رہے اور معلوم رہے کہ وسطیت اور اعتدال کا معنی اور مفہوم کیا ہے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پانچ اصول بیان کیے ہیں جن پانچ اصول میں اہل سنت صلب صالحین کے منہج اور عقیدے پر قائم رہنے والے ان پانچ اصول میں راہ اعتدال پر قائم ہیں اور پانچ اصول انہوں نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے ورنہ صلب صالحین کا پورا عقیدہ ان کا پورا منہج اعتدال ہی پر قائم ہے یہ پانچ باتیں پانچ اصول صرف نمونے کے طور پر انہوں نے بیان کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں میں اعتدال پر نہیں ہیں یا باقی مسائل میں اعتدال پر نہیں, نہیں تمام مسائل میں تمام احکام میں تمام چیزوں پر اہل سنت الجماعت سلب سالین کے عقیدے منحج پر چلنے والے لوگ تمام چیزوں میں اعتدال پر قائم ہیں وسطیت پر قائم ہیں انہوں نے پانچ مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دی ہیں باشماری نا آج ہم دو اصل پڑھیں گے ایک اصل اسما اور صفات کے باب میں کہ جو سلب سالین کے عقیدے منحج پر ہیں وہ اعتدال پر ہیں اور دوسری چیز ہم پڑھیں گے تقدیر کے تعلق سے کہ تقدیر میں بھی جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہیں وہ اعتدال پر قائم ہیں اور اس مسئلے میں جو گمراہ ہوگے ان کی گمراہی کبھی بھی تذکرہ کریں گے تاکہ آپ کو ہم کو معلوم ہو کہ یہ اعتدال پر کیسے قائم ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اعتدار پر کیسے قائم ہیں جی مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ صل باب الاسمائے وصفات کی پہلی اصل اسما اور صفات کے باب میں فہم فی باب صفات اللہ اضاء وجل یہ لوگ کون اہل سنت سرب صالحین کے عقیدے اور منحج پر قائم رہنے والے یہ لوگ کیا ہیں وسط فی باب صفات اللہ اضاء وجل اللہ اضاء وجل کی صفات کے باب میں درمیان میں ہے رایت ڈال پر ہیں بئین اہل تعطیل الجہمیاں جو اہل تعطیل ہیں جہمیہ ان کے درمیان وہ اہلی تمثیل المشبہ اور جو اہل تمثیل ہیں مشبہ کے درمیان یہ راہ اعتدال پر قائم ہیں گویا کہ مشن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین جماعتوں کا ذکر کیا ایک جماعت ہوا ہے جن کو ہم معطلہ کہتے ہیں معطلہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ ابرامین کے نام و صفات کا انکار کرتے ہیں یا کچھ صفات کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ صفات کا انکار کرتے ہیں یا اس طریقے سے اللہ ابراہین کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم جن کو مفوضہ کہا جاتا ہے تو یہ سب کے سب کون ہیں اہل تعطیر کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کر دینا جامعہ ایک فرقہ پیدا ہوا جو جہم بن صفان جو جماعت کا بائنی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جامعہ کہا جاتا ہے اس نے اللہ کے نام اور شفا سب کا انکار کر دیا اس کے بعد معتضلہ آئے معتضلہ جس کا بانی ہے واسل بن عطا جو حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا شاگرد تھا ان کا اور بعد میں ان کی شاگردی سے الگ ہو گیا تو واصل بن عطا اس آدمی کا نام تھا جب وہ مجلس سے جانے لگا تو حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اے تضرنہ واسل واسل ہم سے الگ ہو گیا ہم سے الگ ہو گیا اتظالمانے الگ ہونا تو چونکہ صلب صالح کی بجلس سے یا ان کے عقیدے سے وہ الگ ہو گیا تو اس لیے اس کے بعد ایسے لوگوں کا نام معتضلاع پڑ گیا ان کا کیا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے معتضلاع کا کہ وہ اللہ کے نام کا اقرار کرتے ہیں، تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں مانتے جیسے اللہ کی صفت علم اللہ کی صفت قدرت اللہ کی صفت سننا یہ سب صفات اللہ البین کی تمام صفات کو نہیں مانتے کسی بھی سبت کو نہیں مانتے اللہ کے ناموں کے اقرار کرتے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں جامعہ کیا کرتے ہیں نام اور صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے عشاء اور ماترودیہ اس کے بعد آئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سات یا آٹھ صفات کا اقرار کیا باقی تمام صفات کی غلط تعویل کی تو یہ بھی معاطلہ کے اندر آتے ہیں کہ انہوں نے جو صفات کی جو تعویل کیا جو معنی بیان کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے لغت سے بھی ہٹ کر کے ہے اس لیے علماء ان کو معطلہ کے اندر شمار کیا کہ انہوں نے بھی گویا کی اللہ کی صفات کا انکار کر دیا چل سفات کو چھوڑ کر کے تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا اللہ کی پاکی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اگر نام اور صفات زیادہ مانگیں گے مانیں گے تو زیادہ نام و صفات ماننے سے ذات بھی زیادہ لازم آ جاتی ہے جب زیادہ ذات لازم ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو تنظیح اور پاکی کے طور پر انہوں نے کیا کیا اللہ کے نام و صفات کا انہوں نے انکار کر دیا تو یہ معطلہ کہلاتے ہیں دوسرے کون ہیں اہل تمصیل اہل تمصیل ان لوگوں کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اثبات تو کیا لیکن اتنا غلو کر دیا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوقات سے تصویر دینے لگے اس ان کو مصبیہ کہا جاتا ہے جو روافظ ہے نا مصبحیہ ہیں یہ تصویر دیتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایسے یہود لوگ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ اور تمثیل کرتے ہیں مخلوقات سے ٹھیک ہے تو ان کو مسبیہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں تشبیہ اور تمثیل تمسیل کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہو بہو جیسے آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العامن کے ہاتھ ہیں تو ہو بہو ہمارے جیسے ہاتھ ہیں نہ باللہ اس کو تمسیل کہا جاتا ہے تشبیح کس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے ہو بہو نہیں لیکن مشابعت رکھتے ہیں اس کو تشبیح کہا جاتا ہے دونوں چیزیں حرام ہیں اللہ رب العامن لئی سا کمی صلی سمیر البصیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات اعتبار سے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ رب جو صفات ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو بندے ہیں مخلوقات ہیں ان سے تصویر دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ چہرہ تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے جیسا ہو بہو ان کو مشبہ کہا جاتا ہے ان کو ممثلہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہو بہو ہمارے جیسے ہیں نا از بلّہ تشوی دیتے ہیں یہ کفر ہے جا کہنا بات میں آ نہیں آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے نا تو ان کو ممثلہ اور مشبیہہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اقرار تو کیا لیکن تنظیم اور پاکی کا دامن چھوڑ دیا انہوں نے انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما کو مخلوقات سے تشویح دینے لگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے تو ہم جو وجہ جانتے ہیں انسان کا وج... کی وجہ جانتے ہیں چہرہ اور انسان تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے وہ کسی انسان نوجوان کی مثل ہے کیونکہ انسان سب سے خوبصورت ہے جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں انسان سب سے بہتر ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہم نے انسان کو ہم دیکھتے ہیں لہٰذا جو وجہ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے یہ انسان کے کسی خوبرو اور خوبصورت نوجوان کے چہرے کے مانند ہے یہ کہتے ہیں عزد اللہ منزاری. کہتے ہیں جانور کبھی چہرہ ہے لیکن جانور یہ تو مطلب یہ انسان عقل والا ہے انسان کو اللہ رب العامین نے بہترین شکل و صورت پیدا کیا جانور کو شکل و صورت اللہ نے عطا کی لہٰذا جانور سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہم کسے تشبیہ دیں گے انسان سے کیونکہ انسان کو اللہ رب الامی نے سب سے خوبصورت شکل پر پیدا کیا لہذا اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ وہ ایک نوجوان کے چہرے جیسا ہے ان کو مشبیہ کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ کے شفات کا اس بات کیا جامعہ نے کیا کیا تھا معطلاء نے کیا, کیا تھا انہوں نے سب کا انکار کیا انہوں نے انہوں نے اس بات کے ثابت کیا کہ اللہ کے صفات ہیں ہم مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا نہیں ہم نہیں مانتے اللہ کی صفات کو اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا سفات کا انکار کر دیا کیوں انکار کر دیا اس لیے کہ مخلوق سے مشابہت لازم آ جائے گی ہم کہیں گے اللہ کے لیے چہرہ ہے تو بندے کے لیے بھی چہرہ تو بندے جیسا ہو جائے گا نا از اللہ اس لیے انہوں نے کیا کیا اللہ کے ناموں سفات کے انکار کر دیا جو مشبیاں ہیں تشبیہ دینے والے تمثیل بیان کرنے والے مماثلت دینے والے انہوں نے کیا کیا اللہ کے نام و شفات کا اخرار کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کیا بندوں سے تشبیہ دے دی کہ اللہ کا چہرہ بندو جیسے ہے اللہ کا ہاتھ بندو جیسا ہے اللہ تعالی بندو جیسے سنتا ہے اللہ کا علم بندو جیسا نہ عزب اللہ منظالک تمام چیزوں میں بندوں سے انہوں نے مشابہت دے دی اب دونوں گمراہی کے دو راستوں پر ہیں انتہا پر ایک تو انکار اور ایک اسبات میں غلو ایک انکار میں غلو اب ان دونوں کے درمیان ہیں اہل سنت اور جماعت وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں ثابت کرتے ہیں جیسا کہ مشبہہ نے مانا کی ہے اللہ کے نام و صفات لیکن اللہ کے نام و صفات کی کوئی تشبیح نہیں دے سکتے اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے اس کی مماثرت نہیں بیان کر سکتے کیونکہ لئی سا کم اس لئی سے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بلندی کے طور پر رہی سا کہ مسلح ہے اس لیے مالک اور اس طریقے سے ان کے استاد ربیع کا یہ قول بہت مشہور ہے بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ علیمان البحی واجب جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر مستوی ہے تو امام مالک نے کیا فرمایا تھا کہ علیمان البحی واجب اس پر ایمان الانا واجب ہے الکیف مجہول ان کیفیت ہے وہ اجتباء م... الشتبا معلوم اُن معلوم ہے استواء کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ عرص پر بلند ہونا لیکن کیفیت مجہول ہے ایمان لانا واجب اس کے بارے میں سوال کرنا بدا ہے اور انہوں نے اس آدمی کو مسجد نبوی سے نکال دیا تھا اپنے شاگردوں سے کہا, کہا کہ نکال دو اور امام مائیور رحمتہ اللہ علیہ شخص سردی کے زمانے میں درس دے رہے تھے سخت سردی کا زمانہ تھا مدینے میں سردی پڑتی ہے نا بہت سرد پڑتی ہے وہاں پر جب درس دے رہے تھے کسی نے پوچھ لیا تو شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئے امام آئی رحمت اللہ یہ سوال سن کر کے یہ سوال سن کر کے پسینے میں شرابور ہو گئے وہ اور کافی دیر تک انہوں نے اپنا سر جھکا کر کے رکھا کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد سر اٹھایا اور پسینے سے شرابور سخت سردی کا زمانہ کہ ایسا سوال اس نے کیا کہ آج تک پورے ملت اسلامیہ میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا نہ صحابہ نے سوال کیا نہ طبعین نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی استواء اور پر بلند ہونے کے تعلق سے ایک نیا سوال ایک بداتی کی طرف سے اس لیے پسینے میں شرابور ہو گئے ہو امام مائی رحمت اللہ لے سر اٹھایا اور یہ جواب دیا الشتوا معلوم ان ولقیف و مجھول و بہ واجب وہ سوال بدعہ بدا وہ اخرجو ہو اخرجو ہو فین اس آدمی کو نکال تو میں اسے مبتدع اور بدتی مان رہا ہوں پھر ان کے شاگردوں نے اس شخص کو نکال دیا مسجد سے جس نے سوال کیا تھا تو ہمارا کا ایمان ہے کہ اللہ کے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں لیکن کیفیت اور اس کی تشبیح نہیں دیتے لئی سکے سلح سے مبصل اور مصباح نے کیا غلطی کی اللہ کے نام صفات کے اقرار کیا لیکن تشبیہ بندوں سے جو معطلہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا وہ انکار کر دیا انہوں نے جب کہ اللہ کے نام و صفات کا ذکر قرآن میں بھی اور عدیضوں میں بھی ہے تو یہ دو انتہاؤں پر ہے یہ ایک انکار اور ایک یہاں اس بات صرف اور ایسا اس بات کی بندوں سے مماثلت اور مصابیت مخلوقات سے اب ان کے درمیان کی راہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کسی مخلوص تشویش دینا اللہ تعالی سے پاک ہے اسے بلند ہے نہیں سکے صلی شاء اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے لیکن ہم نام و صفات کا اخرار کرتے ہیں تو اس باب کے اندر اہل سنت الجماعت صلب صالحین کے جو عقید المنحج پر ہیں وہ درمیان میں ہے اعتدال کی راہ پر قائم بات سمجھ آگے کی نہیں سمجھ آئی واضح ہوگی بات تو فرماتے ہیں کہ جہمیہ انہوں نے جامعہ کا صرف نام لیا ورنہ جو معتزلہ ہے وہ بھی معطلا ہیں عشاعرہ اور ماترودیہ یہ بھی معطلاء کے اندر آتے ہیں معطلہ کہتے انکار کرنے والے معطلہ مانے تعطیل انکار کر دینے والے نام و صفات کا انکار نام و صفات کا مکمل یا جزئی ان کو معطلہ کہا جاتا ہے مشبہ تشبیح دینے والے اللہ کے نام صفات مانا لیکن بندوں اور مخلوقات سے تشبیح دے دی دونوں کیا ہے دونوں کفر رہے اور دونوں انتہا پر قائم ہیں ان دونوں کے درمیان یہ قول ہے اہل سنت اور جماعت کا کہ اللہ کے لیے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی کسی سے تشوی نہیں دیتے تسبی دینا حرام اور کفر ہے تمثیل کفر ہے کیفیت بیان کرنا کفر ہے کیونکہ ہم کیفیت نہیں جانتے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ نے کیفیت بیان کی قرآن میں نبی نے بیان کی کیفیت نہیں بیان کیا صحابہ نے پوچھا نہیں پوچھا وہ سمجھ گئے کہ اللہ پر مستوی ہے تو ہاں اللہ عرف مستعی ہے خلاص ہے کیفیت لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے کیفیت ہے اس کی لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم کیونکہ امام مالی رحمت اللہ کافو جو ہے کیفیت کا انکار نہیں کیا کیفیت مجہور ہے اس کا انکار کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت ہے اللہ کے چہرے کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت لیکن کیسی ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ چیز نہیں بیان کی گئی لہٰذا ہم بھی نہیں بیان کرتے ہیں تو یہ اہل سنت الجماعت اس معنی میں اس باب کے اندر کس پر قائم ہے اعتدال پر قائم ہے اعتدال پر کیوں کیونکہ یہ دو انتہا کے درمیان ہے اور پھر کتاب اللہ اور سنت رسول سے اسی بات کی دلیل ملتی ہے بات واضح ہوگی نا اب دوسری اصل کیا ہے تقدیر کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں اوہ مستن فیبا بفار اللہ بین جبریت و اور اہل سنت کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں یعنی تقدیر کے متعلق جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہیں جبریہ کون ہے جبریہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے کہ بندہ مجبور ہے تقدیر پہ ہے ان کا ایمان کہتے ہیں انسان کی تقدیر ہوتی ہے لیکن انسان مجبور محض ہے مجبور ہے مکمل طور پر اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا بلکہ یہاں تک لوگوں نے مثال دی کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے پر کی ہوتی ہے پر یا بال کی آپ اسے کہیں رکھ دیں اور ہوا جہاں چاہتی ہے اس بال اور پر کو لے کر کے جاتی ہے ویسے ہی انسان کی مثال ہے تقدیر تو ہے لیکن انسان مجبور ہے بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی جنا کرتا ہے تو جنا کرنے پر وہ مجبور ہے اگر کوئی چوری کرتا چوری کرنے پر مجبور ہے وہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے شراب پیتا ہے تو اس پر مجبور ہے وہ اس کی تقدیر میرے ادا کر رہا مجبور ہے وہ انسان بے بس ہے انسان کے اختیار میں کچھ انسان مجبور ہے انسان کیا ہے مجبور ہے یہاں تک کہتے کر کوئی آدمی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا اس کے سامنے پیش کر دو کیونکہ وہ مجبور ہے تھپڑ مارنے پر آپ اس کو مدد کر رہے ہیں تقدیر پر عمل کرنے میں نہ باللہ من منظال تو تقدیر تو مانا انہوں نے لیکن بندے کو مجبور محض بنا دیا کہ انسان کو کچھ بھی کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ سراسر گمراہی اور کفر ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العامی نے بندے کو اختیار دیا ہے بندے کو مجبور نہیں بنا ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں کیا آپ لوگ بیٹھنے پر یا در سننے پر مجبور ہیں اٹھ کر جا سکتے ہیں جا سکتے جا سکتے اللہ نے اختیار دیا اللہ نے اللہ شاہ اللہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہوگا اللہ نے مشیت دی ہم کو ہے ہمارے پاس مشیت لیکن ہماری مشیت اللہ تعالی کے تابے ہے اللہ کی مشیت کے ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوگا لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا اللہ نے کیا اب المتخالہ ضرۃن خیر نہیں ارا وہ میں اب المتقال ضرتن جو خیر کرے گا اس کو خیر کا بدلہ ملے گا جو شر کرے گا شر کا بدلہ اسے ملے گا اگر انسان مجبور ہے کام کرنے پر تو جنت اور جہنم بنانے کا کیا فائدہ ہے انسان کے لیے جب انسان برائی پر مجبور ہے تو اگر جب انسان برائی پر مجبور ہے اور اس برائی کی بنیاد پر اگر اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ظلم ہوگا ظلم ہے یہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے اللہ ظلم سے پاک ہے بے چارا مجبور ہے گراہ کرنے پر پھر کیوں اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور ایک انسان نیکی پر مجبور ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے جب وہ مجبور ہے مجبوری میں سب کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی فضیلت ہے کچھ اس کے فضیلت نہیں ایک برائی پر مجبور ہے نیکی پر مجبور ہے لہذا یہ قول کا ہے سراسر باطل ہے گمراہی ہے یہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا امن الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ نے عمل کرنے کا اختیار دیا بندے کو اس کو مجبور نہیں بنایا ہے لیکن ایک انسان جو بھی عمل کرتا اللہ کی مشیت کے تابع ہے اللہ کی مشیت ہوتی تب انسان کرتا اللہ کی مشیت نہیں ہوگی انسان نہیں کر پائے گا اور انسان کا سارا عمل مخلوق ہے اللہ پیدا کرتا اس کو ہم بھی مخلوق ہیں ہمارے سارے اعمال مخلوق ہے اللہ نے خود قرآن کریم فرمائی کہ اللہ خلق کو ہمات عملون. اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد کی بندوں کے افعال مخلوق ہیں کیونکہ ہم مخلوق ہیں ہم سے جو بھی سزد ہوتا وہ بھی مخلوق ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جبریہ جبریہ مانے جبر جبر سمجھتے ہیں نا مجبور وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تب انسان مجبور ہے تو بیمار ہوتے تو علاج کیوں کراتے ہو بھائی گو کہ بیمار ہونے پر مجبور ہے ہے نا کیوں علاج کراتے نہیں کرانا چاہیے علاج وہ بیمار ہونے پر مجبور ہے تو یہ سراسر عقل کے بھی خلاف ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ سراسر یعنی جہالت کی بات ہے جہالت کی انتہا ہے یہ کہ انسان کو مجبور ماننا قرآن و سنت میں میں اللہ رب العالمین اس کے نبی نے بندے کو کے بارے میں اختیار کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اختیار رکھتا ہے ورنہ جنت جہنم کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا کیا فائدہ جنت اور جہنم کا جب انسان نیکی پر مجبور ہے تو اس کو پھر نیکی کا اصلاح کیا جو اسی پر مجبور ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا ایک کے اوپر جو جہنم میں جائیں گے اور ایک کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ کے احسان صرف انہیں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العمن کوئی احسان نہیں لہٰذا جبر ماننا کہ انسان مجبور ہے یہ کیا ہے یہ غلط ہے اور پھر جب مجبور ہے تو شریعت کے اندر حدود رکھے گئے ہیں جنا کرنے پر سزا ہے شراب پینے پر صدا ہے پھر اللہ ہی نے سزا رکھی ہے اللہ نے حدود رکھی ہیں تو اگر مجبور ہے انسان تو پھر حدود اور سزا کے رکھنے کا کوئی فائدہ بندہ کہے گا بھائی میں تو گناہ کرنے پر مجبور ہوں مجھے کیوں سزا دے تو شراب پینے پر میں تو مجبور ہوں شراب پینے پر میں تو چوری کرنے پر مجبور ہوں میرے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو تو یہ کیا پوری شریعت کا انکار ہے یہ پورے دین کی تعطیل ہے یہ ماننا کہ انسان مجبور محاذ ہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو ایک فرقہ تو یہ جن کو مجبریہ کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قدریہ قدریہ کہتے ہیں تقدیر کے انکار کرنے والوں کو جو تقدیر نہیں مانتے کہتے ہیں تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ان کی گمراہی کا عالم یہ ہے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بندہ کرتا ہے تب اللہ کو معلوم پڑتا ہے نا اللہ. اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم رہتا ہے تقدیر کے انکار کرنے میں اتنا غلو کیا انہوں نے کی تقدیر کا سرے سے انکار کر دے تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کچھ نہیں تقدیر حالانکہ تقدیر ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو مسلمان باقی رہتا ہے نہیں رہتا باقی صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دو تابئی ہیں ایک کا نام ہے یاہیا بن یامر اور ایک کا نام حمید بن الرحمن یہ معبد الجوہنی نامی ایک شخص پیدا ہوا بسرہ کے اندر سب سے پہلے اس نے تقدیر کا انکار کیا معبد الجوہنی یہ دونوں تعبئی ہیں جب انہوں نے بات سنی حالانکہ بڑے علماء میں سے ہیں یہ دونوں بڑے علماء میں سے جب ان دونوں نے بات سنی تو یہ انہوں نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا وہ گئے کہاں مکہ گئے اور جب مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے تو ابن عمر رضی اللہ عمر کا یا حج کا زمانہ تھا تو عبداللہ بن عمر جانتے دینا ان کو عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن وہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے اور ان دونوں جا کر کے ان کو پکڑ لیا ان سے ملاقات کی ان کو سلام کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ سوچئے یہ دونوں بڑے علماء میں سے ہیں کون یحیا بن عامر رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے عبد الرحمن بڑے علماء ان کا شمار ہوتا ہے سکا ہیں تاوی ہیں یہ اور امام زہابی نے اور اس طریقے سے جو جر و تعداد کے عیمہ اور علماء گزرے ہیں سب نے ان کی توسیع کی ہے اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا کوئی فتوا نہیں لگایا آج ہمارے ہاں دیکھیے کچھ علم نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں معلوم ان کو لیکن فتویٰ کی دکان کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں ہر مسئلے میں فتویٰ بازی معلوم ہے نہیں معلوم تو بھی چھوٹا چھوٹا علم چند کتابیں پڑھ لیا درس دینے کا سلیقہ آ گیا ہے نا اور سوشل میڈیا پر لوگ ان کو لائک کرنے لگے اب کیا کرتے ہیں درس دینا یہ فتویٰ بازی شروع کر دیتے فتویٰ دیتے بڑے بڑے مسائل میں فتوا دینا شروع کر دیتے حالانکہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا یہ دین ہے میرے بھائی فتوا دینا خود گمراہ ہے ہونا ہے اور دوسرے گمراہ کرنا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے علماء سے پوچھنا چاہے اگر کسی مسئلے کے بارے میں نہیں معلوم علم رکھنے والے صحابہ کے بارے میں تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ سوال کرتے تو جتنے علماء موجود ہوتے کہتے آپ اس کا جواب دے دیجیے آپ اس کا جواب دے دیے آپ اس کا جواب دے دی پھر سائل پہلے آدمی کے پاس آ جاتا لیکن جواب نہیں دیتے تھے کہتے تھے کہ بہت بڑا معاملہ یہ امام مائی اللہ کے پاس ان سے لوگ آئے 40 سوال پوچھا انہوں نے دو تین سوال کا جواب دیا بس اور سوال کا جواب نہیں دیا کہا کہ اعلان کر دینا کہ مالک کو کچھ نہیں آتا ہے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے کیا میں بغیر علم کے جواب دے دوں اور جب مرنے لگے ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے کہا جو تین سوال کے بارے میں نے کہا تھا لادری مجھے نہیں معلوم وہی صحیح جواب تھا وہی صحیح جواب تھا امام مالک کے استاد ربیہ رحمت اللہ علیہ جب تک ان کو کئی علماء نے گواہی نہیں دے دی اس وقت انہوں نے کوئی درس نہیں دیا جی ہاں تو یہ عالم ہے کہ علم ہے اس کے باوجود آج ہمارا عالم کیا ہے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انسان فور اس کا جواب دے دیتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا ہے عربی نہیں اسے معلوم تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کو حدیث نہیں آتی ایک آہد کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا لیکن مفتی بنا ہوا وہ لوگوں کو دیتا ہے بردرس جن کو ہمارے یہاں کا آ بردرس جی ہاں تھوڑا سا علم آ گیا بولنے کا تھوڑا سلیقہ آ گیا ان کے پاس سوشل میڈیا ہے واٹ اور جو ہے ایک ٹیم انہوں نے تیار کر لی پینٹ شرٹ پہن کر کے ٹائ لگا کر کے ٹہنے سے کپڑا اوپر رکھ کر کے فتویٰ بازی شروع کر دیتے صحیح طریقے سے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ صحیح طریقے سے کوئی حدیث آتی ہے نہ کسی کوئی ترجمہ آتا ہے بازی شروع کر دیتے یہ دین ہے میرے بھائی یہ کیا یہ دین ہے یہ اگر نہیں آتا ہے تو انسان کہتے لاد آدھا علم ہے لادری کہنا کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم آدھا علم ہے یہ اللہ تعالی کے جواب دینا پڑے گا اللہ کا دن ہے یہ ہمارے اور آپ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے یہ یہ پارلیمنٹ اور نہیں ہے یہ دنیا کا نظام دنیا کا انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا قانون نظام ہے معلوم ہے تو جواب دی نہیں معلوم تو کہ دیئے. لادری ہم کو نہیں معلوم اسی میں انسان کے لیے بھلائی اور اسی انسان کی نجات ہے بلا وجہ جواب دینا توڑ موڑ کر کے کھینچ کر کے یہاں سے وہاں سے لا کر کے جواب دینا توڑ موڑ کرنا اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرنا اپنی فکر اور جو اپنی رائے قائم کر لی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ سب گمراہی میرے بھائی ایسے لوگوں دور رہیں جو راسقین علم ہیں گہرے علم والے ہیں پختہ علم والے ہیں جن کے بارے مولما گواہی دیتے ہیں ان کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ جڑے رہیے ان سے علم حاصل کیجیے ہر اہر غیر خیرے کے پاس مت کریں علاج کرانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تھوڑا ملائی رکھنے والے کے پاس سے نہیں جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا موڑا آپریشن کرنا جانتا ہے چلو دل کا آپریشن کروا لیں گے کیا ہوگا کوئی ایسا کرتا ہے نہیں کرتا ہے حالانکہ کی کیا ہوگا مر جائے گا مرنا تو ہی ایک دن یہ موت علم کی اور دین کی موت سے وہ بڑی موت نہیں ہے وہ موت تو آنی آنی انسان کو لیکن انسان کی کا دین مر جائے انسان کا علم مر جائے یہ بہت بڑی موت ہے یہ تو انسان کو اس کے لیے ہونے کی ضرورت ہے. دین ان سے سیکھو جو دین, دین جن, جن کے پاس ہے جن کے پاس علم نہیں ہے چند کتابیں پڑھ لینا چند درست لینا یا بولنے کا انداز آ جانا یہ سب علم کی پہچان نہیں ہے یہ کیونکہ علم والے ہیں یہ جی ہاں علم والا وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ علیہ اور رسول کو شرب صالین کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے اللہ کی خشیت اللہ تعالیٰ خوب اس کے دل کے اندر ہے اور جواب دینے میں تصرو اور جلد بازی نہیں کرتا اور اس طریقے سے قرآن حدیث کو جاننے والا علم رکھنے والا ہے علماء اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں ایسے لوگوں سے علم نہ کرے جو جسے کچھ نہ آتا ہو تو یہ قدریہ یا بات چل رہی تھی تقدیر کے تعلق سے تو معبد ال جوہنی نامی ایک شخص پیدا ہوا پہلا شخص جس نے تقدیر کا انکار کیا بسرا کے اندر بسرا عراق میں بسرا ہے یہ دونوں گئے مکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ان سے سوال کیا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا جاؤ ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں وہ بھی مجھ سے بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اہوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں گے ان کا سونا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے کوئی معتبر نہیں ہوگا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں تو کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے شہر میں سے ایک اہم رکن ہے اور پھر انہوں نے حدیث جبیل پڑھ کر کے سنائی جو ان کے والد نے سنایا تھا بیان کیا تھا جسے جبیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پات تشریف لاتے ہیں انسان کی شکل میں اور سوالات کرتے ہیں انہیں میں سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ایمان کرکار کے بارے میں تو کیا فرمایا ہمارے ملائکت رکن ہے تقدیر پر ایمان کہا کہ جا کر ان سے بول دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ ہم سے بری ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بتا دینا اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا کیونکہ تقدیر کا انکار کرنا کفر مسلمان باقی نہیں رہتا اللہ نے تقدیر بنائی ہے تقدیر ہے انسان کی اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا تو یہ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں رہتا جب انسان کر لیتا تب اللہ کو معلوم پڑتا اب اس کے بعد ہی کوئی کفر باقی رہتا کوئی ہے کوئی یہ کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہے جب انسان کر لیتا ہے تب جا کر کے اللہ کو معلوم ہوتا ہے نا اللہ مظالک تو یہ آپ دیکھیے دو فرقے ہیں دونوں گمراہی کی انتہا پر ہیں ایک فرقہ تو یہ ہے جو انسان کو مجبور مانتا ہے تقدیر کا ان یعنی تقدیر کا اقرار تو کیا لیکن انسان کو مجبور بنا دیا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ بھی گمراہی ہے دوسری گمراہی کی انتہا کیا ہے تقدیر کا کھلے طور پر انکار کر دینا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کا انکار کر دینا اب جو ہم لوگ ہیں لے سنت الجماعت شرب صارحین کے عقیدے اور منحص پر قائم رہنے والے ان کا کیا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر ہے تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تقدیر ہے اللہ نے سب کی تقدیر بنائی ہے اللہ رب الامن نے اپنے علم کے مطابق ہرے کی تقدیر لکھ دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کان ما یقون ہر چیز کا علم ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اس کی بنیاد پر اللہ نے کی تقدیل لکھی لیکن اللہ رب نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اللہ رب الامن نے انسان کو عقل دی سوچ بوجھ کا مادہ رکھا اور انسان حق اور باتلی کے اندر تمیز کر سکتا ہے کیونکہ اگر انسان مجبور ہو جائے تو پھر یہ بندے کو سزا دے دینا مجبور ہو جانے کے باوجود تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گویا کہ ظلم کرنے والا ہے اس لیے جب شریعت کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے حکم کہ اگر بندہ مجبور ہو جائے اور مجبوری میں کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ کے سر حدیث ہے کہ ہماری امت میں ود اللہ الخطا النسیان و مستکر ہو علیہ بھول اور چوک کو غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے وہ بھی معاف کر دیا گیا اسے اگر کسی انسان کو مجبور کر دیا گیا کفر کہنے پر اور اس نے اپنی زبان سے کفر کہہ دیا تو کیا وہ مسلمان باقی رہے گا نہیں باقی رہے گا مجبور ہے باقی رہے گا مسلمان وہ اس کو دھمکی دی گی تلوار لے کر کھڑے ہیں سامنے اگر نہیں کہو گے اللہ کا انکار نہیں کرو گے نبی کو گاہ نہیں دو گے نقصان ہم تمہاری گردن تمہارے جسم سے الگ کر دیں گے اس نے زبان سے کہی دیا ہاں میں انکار کرتا ہوں دل میں نہیں کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں اللہ کے علاوہ صرف زبان سے وہ مجبور ہے تو اس صورت میں مسلمان ہے وہ ہستیا مار بھی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آئے تو اللہ منوخر یا وقل مکہ کے مشرقین کو مجبور کر دیا اگر نہیں کرو گے ہم آپ کو قطر کر دیں گے ترہوں نے زبان سے کہہ دیا جب چھوڑ دیا تو دوڑتی ہوا نبی کے پاس آئے اور کہنے کی کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ پر ہمارا ایمان ہے لیکن میں نے صرف زبان سے بات کہہ دی اللہ نے قرآن میں آج آت اتاری کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے وہ ایمان پر باقی ہے وہ کافر نہیں ہوگا تو مجبوری کی صورت میں تو معاف ہے انسان مجبور ہو گیا مستر ہے وہ اگر وہ حرام نہیں کھائے گا اس کی جان چلی جائے گی حرام نہیں کھائے گا اس کی جان چلی جائے گی شریعت اجازت دی گئی اجازت دی ہے حرام کھانے کی دیا کہ دیا اجازت دی اجازت آپ جواب دیجئے بھیا آپ لوگ جواب دیں گے سمجھا آگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ورنہ میں اسی بول رہا ہوں آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہے نا اللہ نے اجازت دی ہے اس کو ہے نا قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب نے انسان کی موت ہونے والی ہے مردار سامنے رکھا ہے اور اس کو کھا کر کے جان بچا سکتا جان بچا لے اپنی اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا معاف ہے وہ تو مجبوری تو معاف ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے مہاذ ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ خلاص مجبور ہے وہ تو یہ گمراہی کی انتہا اور تقدیر کے انکار کرنا دونوں گمراہی کی انتہا ہے درمیانی راستہ کیا یہاں پر ہوا ہم تقدیر مانتے ہیں اور اس طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ بندہ مجبور نہیں ہے اللہ نے بندے کو اختیار دیا اسے اللہ نے جنت بنائی جہنم بنائی دنیا کے اندر سزا رکھا اللہ انسان کو عقل دیا اللہ نے تقدیر لکھی لیکن اس تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے خیر لکھا ہے یہ سر اور راز ہے اللہ رب العامین کا اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تقدیر کہ آپ کی تقدیر نے کیا لکھا ہے تو آپ یہ کیوں سوچ رکھتے ہو کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے لیے چیز لکھی گئی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کے کیا لکھا آپ کو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ رب العامین آپ کے لیے آسانی کرے گا آپ اگر خیر کے راستے پر چلو کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے خیر کا راستہ مہیا کرے گا اگر سر کے راستے پر چڑھو گے سر کا راستہ اللہ تعالیٰ تمہارے وہ کھلتا جائے گا کیونکہ تم نے اسی کو اختیار کیا ہے اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا سر کا اختیار کرنے پر اللہ نے آپ کو اختیار دیا جیسے آپ جو ہے آگ کے بارے میں جانتے ہو کہ آگ جلا دے گی ہے نا اب اگر آگ یہ جاننے کے باوجود بھی آگ کو آپ پکڑتے ہو تو اس میں آپ کا قصور ہے اسی لیے جو جن کے پاس عقل نہیں ہے دماغ نہیں ہے جو لوگ مجروع پاگل ہیں قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اللہ ان کو جانا نہیں ڈالے گا اسے ہی کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت ان کا امتحان لے گا اور کیا امتحان لے گا ایسے لوگوں کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا کہ آگ میں کود جاؤ تو جو لوگ آگ میں کود جائیں گے فوراً اللہ تعالیٰ اس ان کے لیے جنت بنا دے گا اور جو نہیں کودیں گے کہیں گے آگ جلا دے گی ہم کو جل, جل جائیں گے آگ میں تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس میری بات آتی میرا حکم آتا تو تو وہاں بھی اپنی عقل استعمال کرتے ہو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتے اللہ ان کو جانا میں داخل کر دے گا جیسے ابلیس نے اللہ نے کہا سجا کرو اس نے کیا کیا میں تو بہتر ہوں میں تو آگ سے بنا ہوں میں تو بلند ہوں یہ تو مٹی سے بنے مٹی نیچے رہتی ہے پر اوپر جاتی ہے میں بلند ہوں میں کیوں سجدہ کروں ان کا ایسے ہی تمہارے پاس اگر دنیا کے اندر بھی میرا حکم آتا میرا دین آتا تم اس پر عمل نہیں کرتے اپنی عقل کو استعمال کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جانا میں داخل کر دے گا تو جو مجبور جو عقل سے معذور ہیں یا مجنون پاگل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اس لیے داخل کر دے گا اللہ ان کا امتحان لے گا تاکہ ان پر ظلم نہ ہو جائے تو امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے داخل کرے گا اور جو لوگ انکار کر دیں گے تو اللہ کہے گا تم دنیا کے اندر بھی ہماری شریعت کے انکار کر دیتے دن کا انکار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اس لیے دونوں قدریہ اور جبریہ جو یہ کہتے کہ انسان مجبور ہے وہ بھی گبرائی کی امتحا پر ہیں جو کہتے تقدیر کا انکار کر دیتے وہ بھی کفر اور گمراہی کی انتہا پر ہیں درمیانی قول اہل سنت اور جماعت کا سلب سارا کا ہے کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں لیکن انسان کو مجبور نہیں مانتے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ورنہ جنت جہنت بنانے کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا دنیا میں سزائیں رکھی گئی ہیں اور اس طریقے سے نیک کام کرنے پر اللہ نے جنت کا انعام رکھا ہے ان کے لیے کیا فضیلت ہوگی جو نیکی کرنے پر مجبور ہو جائے اور تقدیر کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا انکار کرنا کفر ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ بہت ساری چیزیں انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا نہیں ہوتا ہے تقدیر اس غالب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے تقدیر. انسان تجارت کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا کوئی چاہتا ہے ناکامی نہیں کوئی ناکامی چاہتا انسان کے شادی ہوتی ہے اس کو اولاد نہیں ملتی ہے محنت کرتا علاج کرتا ہے لیکن اس کو اولاد نہیں ملے کہ وہ چاہتا کہ ہم کو اولاد ہمیں چاہتا ہو چاہتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کی ہے وہ صبر کے بدلے گا دعا بھی کرے علاج بھی کرے سب کچھ کرے ٹھیک ہے تو ایسے مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے ہر انسان چاہتا ہے مال چاہتا ہے ہر انسان صحت چاہتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے انسان کوئی بیمار چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں کوئی نہیں چاہتا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو گیا انسان کی روزی چلی گئی انسان کی نوکری چلی گئی کوئی نہیں چاہتا کہ مائی نوکری چلی جائے اس کا مطلب یہ کہ تقدیر یہاں پر موجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے تو تقدیر بھی ہے اور اس تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دی اللہ ربنام تبدیل ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی انسان جو کرتا ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے اللہ چاہے گا تب وہ چیز ہوگی اور جب انسان خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر چاہتا ہے جو خیر کے راستے پر چلتا ہے اللّہ تعالیٰ اس کے لیے خیر مہیا کرتا جاتا ہے اس انسان کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے حسن زن کہ اللہ میرے خیر چاہتا ہے اللہ میرے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ میرے لیے جو ہے چاہتا ہے میں بزنس کروں گا انشاءاللہ کامیاب ہوں گا پڑھائی کروں گا انشاءاللہ اچھا نمبر لے کر کیا ہوں گا اور کوئی بھی کام کرے تو ہمیشہ انسان حسن زر رکھے یہ نہیں کہ مرفو پہلو سوچتا رہے کہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہیں انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے تو یہ تقدیر کے تعلق سے اہل سنت جماعت دو کیا نام ہے دریا کے جو دو پارٹ ہوتے ہیں سمجھ لیجئے یا دو گمراہیوں کے درمیان میں یہ قول ہے جو عل سنت اور جماعت کا ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہم نے پڑھی آج اسماشواد کے تعلق سے اور دوسری چیز کیا پڑھی تقدیر کے تعلق سے باقی تین چیزیں اور مصنف بیان کریں گے انشاءاللہ شاء اگلے میں ہم پڑھیں گے اس کو ان تین چیزوں کو جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ صرف یہی تین چار پانچ مسائل نہیں ہے کہ ان پانچ مسائل میں اہل سنت اور جماعت اعتدال پر ہیں پورا ان کا منحص ان کا پورا قول ان کا پورا عمل اعتدال پر قائم ہے اعتدال کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل کی بنیاد پر ہو جس میں نہ غلو ہو گلو کہتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے اونچے کر دینا اور نہ اس کے اندر تقصیر تفرید تفرید کہتے ہیں کوتاہی کو نہ گلو ہے نہ تفرید ہے اس لیے گلو اور تفرید کے درمیان میں ان کا قول ہوتا ہے اس لیے وسیعت کہا جاتا ہے ورنہ وسیعت اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ جو بھی بات کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو جائے وہی معتدل قول ہے وہی چیز کیا ہے وہی وسطیت ہے لہذا دائیں رکھنا سزا دینا گنہ گاروں کو یہی وسطیت ہے یہی اتدال ہے۔ یہ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اعتدال نہیں ہے یہی کیا اعتدال ہے کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول اسی چیز کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ دعا کے اللہ رب الامین ہم لوگوں کو صلب سارن کے عقید و منحظ پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے امین و صربین محمد ولا علیہ وسا رجمین ایک سوال ہے تقدیر کے تعلق سے کہ ہم نے بتایا کہ اس کے اس کے بارے میں جو ہے جس کی سب سے کم عمر ہوگی وہ ہو بیان پتائیں گے اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے